وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدًا ورسوله صبّحكم ومسّحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعست ونمسّعت كاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها كل مهدسة بدعة كل بدعة ظلالة كل ظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيث هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بكشا فنقه في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد قال الله تمالك وتعالى في مقام الآخر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعضه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لمريه من آياتنا إنه هو السميع البصير غنج بخش فائزا لمه فقط ذات الله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 جنگل پہاڑ کہتے ہیں نا دے اللہ اللہ مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ لی واقعی بھی ہر الاطمہ اللہفی استابو حمد سنا اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے بے شمار صلات و سلام نبی کانات رحمت اللہ علمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زاد بابرکات پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کے رام رضوان مجمعین آئم محدسین اولیا رحمان مجاہدین اسلام رحم اللہ مجمعین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجید فرقان حمید میں پندرہواں پارہ صورت بنی اسرائیل پہلی ہی آیت میں رشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ اسراب ابدی پاک ہے وہ ذات نقص عیب اور شریکوں سے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لن رات کے کچھ حصے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد افسا تھا اللہی بارکنا ہو وہ جگہ کہ جس کے ارد گرد کا ماحول بڑا بابرکت ہے لِنُرِيَهُ مِنْ ان آیاتنا سیر کیوں کرائی اس لیے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں ان هُوَ السَّمِيعُ سمیر بے شک وہ اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے یہ آیت کریمہ نبی کانات رحمت لالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں آپ تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں کی طرف سے غموں کی انتہا ہو چکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنے اوپر جو ظلم و شدت اور تکالیف آ رہی تھی وہ برداشت کر رہے تھے تقریباً بارہ سال ہو چکے تھے مکہ مکرمہ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضان اجمعین مکہ میں عرصہ حیات تنگ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف بھی کچھ ہجرت کر چکے تھے دو قافلے وہاں پر جا چکے تھے اس کے علاوہ نبی کانات صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آپ کی جو غم خار غم گسار بیوی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وفات پا چکے اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وفات پا رہے چچا ابو طالب گو کہ ایمام نہ لائے لیکن اس کے باوجود نبی کانات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی تعلق اور خونی رشتے کی وجہ سے بہرحال آپ کے سپورٹر تھے یہ دو غم اکٹھے ایک ہی سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے چچا کی وفات بھی اور بیوی کی وفات بھی پھر تائف کی وادیوں میں پہنچے وہاں پر بھی لوگوں نے جو برا سلوک کیا اس سے پہلے مکہ میں شیب ابھی تعلق میں تین سال تک سوشل بائک آٹ ہوا اب اتنے دکھ پہنچ چکے تھے کہ آپ قبضہ دہ زمین والوں نے جب آپ کی قدر نہ کی رب کائنات نے یہ نظارہ دکھایا کہ آسمان والے تو آپ کی قدر کرتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں ہجرت سے تقریباً ایک سال یا ڈیڑھ سال پہلے کا یہ معراج کا واقعہ ہوا اس کو اسرا بھی کہتے ہیں اور معراج بھی کہتے ہیں اسرا سیر سے ہے معراج عروج سے ہے سیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقسا تک یہ آپ کا اسرا تھا یعنی زمین پر سیر تھی اور مسجد اقسا سے آسمانوں تک سدرت المنتا تک اللہ سے ملاقات تک یہ معراج تھا یہ عروج تھا مسجد اقسا سے آسمانوں تک اسرا نہیں ہے وہ معراج ہے اور مسجد حرام سے مسجد اقسا تک یہ معراج نہیں ہے یہ اسرا ہے تو اللہ اس لیے بنی اسرائیل کا دوسرا نام اسرا بھی ہے کیونکہ اس میں بھی اسرا کا ذکر ہے کہ اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو اور روٹ بھی بتا دیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک یہ واقع معراج ہجرت سے تقریباً ایک سال یا ڈیڑھ سال پہلے وقوف پذیر ہوا یہ ایک واقعہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آیا جس طرح بدر کا ایک واقعہ ہے عہد کا ایک واقعہ ہے ہجرت کا ایک واقعہ ہے اسی طرح معراج بھی ایک واقعہ ہے اسرا اور معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہر سال معراج ہوتی ہے اور ہر سال لوگوں کو معراج منایا کرو اور یہ کوئی عبادت والی رات ہے اگر یہ عبادت والی رات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آسمانوں کے لیے معراج کے لیے نہ جاتے گھر بیٹھے ہجر میں عبادت کرتے تو یہ ایک واقعہ ہے جس طرح بدر ایک واقعہ ہے تو بدر والی رات کو منائی جاتی ہے یہ دو راتیں امت نے اپنے طور پر گھڑ لی ہیں عبادت کے لیے ایک شب رات اور ایک شب میراج اس کی فضیلت میں شب رات ہو چاہے شب میں ہو فضیلت میں جتنی روایتیں ساری من گھڑت موضوع اور ضعیف روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رام رضوان اجمین سے اس رات کی خصوصی عبادت اگلے دن کا روزہ کہ جی ہزار سالوں کے برابر اجر و ثواب ہے اس روزے کا جو ستائیسویں رجب کو روزہ رکھتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل یہ بات ثابت نہیں ہے یہ ایک واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور حق ہے یقینی ہے پکا ہے جس طرح اور واقعات ہیں یہ بھی واقعہ ہے ہاں جو راتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صداسن فرما رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں وہ ہر رات ہے ان میں یہ رات بھی شامل ہے اسی طرح للت القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے اس کی عبادت کا گروسواب قرآن نے بھی بتایا نبی وسلم میں وضاحت کر دی لیکن خصوصی طور پر اس رجب کے ستائیسویں کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ ارحیت المختوم میں سیرت نگار نے چھ اقوال ذکر کیے ہیں کہ واقعہ معراج ہوا کس مہینے میں اس مہینے میں, اس مہینے میں اختلاف ہے کچھ نے ربیع الاول کا کہا کچھ نے کوئی اور مہینہ کہا کسی نے ستائس رجب کا کہا ستائش رجب کے بارے میں کوئی کنفرم حتمی معلومات نہیں ہیں کوئی سند اور دلیل نہیں ہے مختلف اقوال ہیں لوگوں کے بہرحال واقعہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاج پر تشریف لے گئے اسرا ہوا معاج ہوا حدیث میں ذکر ہے قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے سورن نجم میں بھی وضاحت ہے سورت بنی اسرائیل میں بھی اس کی وضاحت ہے واقعے سے انکار نہیں لیکن حتمی طور پر کہ کون سی تاریخ کو ہوا اس کے بارے میں کوئی صحیح صنعت سے بات ایسی نہیں مختلف اقوال ہے لوگوں کی اس نے تفصیل دیکھنی ہو ارحی ار گل میں وہ تفصیل پڑھ پاننا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو واقعہ ہوا خواب میں آپ کو کئی دفعہ میں آراج ہوا خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے عرض مقدسہ لے جایا گیا میں نے راستے میں دیکھا یہ صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے کہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کسی نے جو خواب دیکھا وہ بیان کرو آپ خواب کی تعبیر بیان کرتے پھر آئے دن آپ نے خود خواب اپنا بیان کیا کہ میں نیند میں تھا اور مجھے لے جایا گیا عرض مقدسہ کی طرف میں نے راستے میں دیکھا اور وہ واقعات بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح بمائے جسم وہ ایک ہی دفعہ واقعہ ہوا جس کو واقعہ واقع اسراؤ مراج کہتا اس واقعہ معراج میں ہمارے لیے عقیدے کے لحاظ سے بہت سے اسباق موجود ہیں پہلی بات کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بالاغال رولا بھی کہ وہ اپنے کمال سے بلندیوں پر پہنچے اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیا کہ وہ اپنے کمال سے نہیں پہنچے یعنی یہ جو کہا جاتا ہے اتنا بڑا جھوٹ کہا جاتا ہے کہ تُو جو چاہے تو ہر شب ہو شبے اصرا یعنی اللہ تیرے لیے دو چار قدم عرشیں بری ہیں رب فرماتا یہ جھوٹ بولتے ہیں کیوں کہ فرمائے سبحان اللہی اسرا بھی ابدی سبحان ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو وہ اپنے کمال سے نہیں گائے سبحان کے کمال سے گائے اور سبحان کون ہوتا ہے سبحان اللہ اکبر وہ ذات کہ جس کام سے مخلوق آجز ہو اس کام کو پلک جھپکنے میں کر لینے والی ذات کا نام سبحان ہے تو سبحان اللہی اسرا بھی ابدی سبحان پہلے ہے بھی ابدی باد ہے بی عبد ہی کہا بی نبی ہی نہیں کہا حالانکہ محمد رسول اللہ کے نبی ہے بی عبد ہی کہا بی رسول ہی نہیں کہا حالانکہ آپ کی رسالت میں کوئی شک نہیں بی عبد ہی کہا بی حبیب ہی نہیں کہا حالانکہ آپ کی اللہ ربزت کے ساتھ حب میں کوئی شک و شبہ نہیں آپ واقعی اللہ کے حبیب ہیں بی عبد ہی کیوں کہا اس پوائنٹ پر سوچیں سبحان پہلے اب سبحان بعد میں کیونکہ یہ واقعہ ہے ہی اتنا منفرد اور انوکھا تاریخ انسانی میں کہ ایک ہستی مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک کہ اس دور کے اندر آج کے حساب سے نہیں اب تو ہمارے پاس تیز ترین وسائل موجود ہیں عام طور کے جٹ طیارے موجود ہیں ہیلی موجود ہیں راکٹ ت... اللہ حق اسی طرح تیز تر... رفتار بسیں موجود ہیں ریلیں موجود ہیں اس دور کے اندر جس دور میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا چالیس راتوں کا سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اکسا تک چالیس راتیں لگتی تھی اس دور میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سبحان اللہ اسرا بھی یہ بات بات کہ مسجد حرام سے مسجد اکسا تک چالیس راتوں کا اس دور کا سفر رات کے کچھ حصے میں لیلن کہا لیلتن نہیں کہا لیلتن ہوتا تو پوری رات ہوتی لیلن کہا اس کا رات کا کچھ حصہ پوری رات بھی نہیں لگی رات کا تھوڑا سا ٹائم لگا اور اتنا سفر طے ہو گیا اور پھر مسجد اکثر سے آسمان دنیا اور سات آسمان اور اللہ رب عزت کے ساتھ ملاقات اور سدرت المنت اور جنت کی سیر اور جہنم کے نظارے اللہ اکبر اور وہاں سے پھر واپسی اور رات کے کچھ حصے میں یہ بات کسی شخص کے دل کے اندر شبہ ڈال سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے بالاغل اولا بک کہ اس ہستی میں رف والی سر موجود ہوں جو اپنے کمال سے اتنی بلندیوں تک پہنچا ربض الجلال نے اس لیے فرما دیا نئی نئی یہ کام ہی سبحان کا ہے اس لیے سبحان پہلے کہا سبحان پہلے عبد سبحان بعد میں اللہ اکبر سبحان پہلے عبد سبحان بعد میں توحید پہلے رسالت بعد میں لا الہ لال پہلے محمد رسول اللہ اللہ صلی وسلم بعد میں نمبر غلط کریں گے اللہ پر رانگ نمبر ہو جائے گا کال نہیں ملے گی تو سبحان پر ایمان ہوگا تو اپنے سبحان کو مانے گا اگر سبحان پر ایمان نہیں تو عبد سبحان پر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے فرمایا سبحان اللہ دی اسراب ابھی اتنا سفر کر کے بھی راحت اور رب کا بندہ وہ معبود نہیں بن گیا وہ ہستی وہ معبود نہیں بن گئی بلکہ اللہ رب عزت کی بندگی کے اندر ہی شامل رہی سبحان اللہ اسرا بھی اس سبحان نے سیر کرائی اپنے بندے کو ٹائم کتنا لگا لیلہ رات کا کچھ حصہ روٹ کیا تھا من المسجد الحرام الى المسجد القسا مسجد حرام مکہ مکرمہ مسجد اقسا فلسطین میں اس دور میں چالیس راتوں کا سفر فاصلہ کتنا ہے اللہ اکبر اب اس سے آگے حد احادیث کے اندر وضاحت موجود ہے احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے بخاری مسلم سنن ترمزی ابو داؤد اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خلاصہ ہمیں ملتا ہے نبی اکانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں تھا یہ علی رضی اللہ تعالی نے اللہ اکبر کی ہمشیرہ تھی ام ہانی کے گھر میں تھا وہاں پر میں سویا ہوا تھا میرے ایک طرف حمزہ رضی اللہ عتم تھے دوسری طرف جعفر تیار رضم تھا میں درمیان میں لیٹا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں سونے اور جاگنے کی درمیان ہی کیفیت میں تھا نہ پورا نیند میں تھا اور نہ ہی پورا جاگ رہا تھا درمیان ہی کیفیت میں تھا کہ گھر کی چھت کھلی اور علیہ جبرسلام آئے اس سے کیا معلوم ہوا سات سال وضاحت کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی کے گھر میں موجود ہیں سونے اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں ہیں یہ وضاحت ہو گئی کہ جو سوتا ہے اللہ اکبر وہ معبود نہیں ہو سکتا کیونکہ معبود کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے اللہ, اللہ لا الہ الا اللہ اللہ القیوم لا خز حسین ولا نو اس کو تو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھے گویا کہ خالق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق ہے اللہ سونے اونگ سے پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھے فرمایا گھر کی چھت کھولی گئی اور مجھے بیت اللہ میں لایا گیا میں وہاں پر جب آیا حتیم میں مجھے لٹا دیا گیا حتیم جو بیت اللہ کا ہی حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر میں مجھے لٹایا گیا وہاں سے پھر زمزم کی طرف لے جایا گیا ساتھ ہی وہ جگہ ہے وہ زمزم کا کنواں وہاں پر میرا سینہ چا کیا گیا یہ واقعہ اس سے پہلے دو دفعہ بھی ہو چکا تھا دو دفعہ اس سے پہلے ہو چکا تھا ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہاں پر پرورش کے لیے گئے ہوئے تھے دودھ کے لیے تو بچپن میں اس وقت وہاں پر شک کے صدر صدر سینوں کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا دوسرا واقعہ اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر آپ آ رہے تھے غار حرا سے اس وقت یہ واقعہ ہوا تیسرا یہ واقعہ تھا جب معاج کے لیے آپ کا سفر پر جانا تھا آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے کا ایک تھال لایا گیا اس تھال میں میرے دل کو نکال کر رکھ دیا گیا زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر اس کے اندر ایمان اور حکمت بھر کے اس کو فٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ سینہ میرا جوڑ دیا گیا یعنی یہ ایک اور اللہ اکبر آپریشن ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ایمان اور حکمت چونکہ آگے سین اور نظارے ایسے آنے تھے کہ جو جب تک اس کے لیے تیاری نہ ہوتی دل برداشت نہ کر سکتا ہوں تو, تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے باہر لایا گیا ایک براق تھا سفید رنگ کا براخ برق سے ہے برق بجلی کو کہتے ہیں فرمایا خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا ساز تھا اس کا اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی جبل اسلام نے میں جب اس کے قریب پہنچا تو برا اچھلنے لگا جبل سلام نے اسے کہا برا شوخی نہ کر تجھے پتہ ہے تیرے لیے جو سوار منتخب ہوئے ہیں پوری مخلوقات میں سب سے مسجد سردا سوار اللہ نے منتخب کیا یہ سن کر وہ برا پسینہ پسینہ ہو گیا یہ صحیح حادث کے اندر یہ بات موجود ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اس پر سوار ہوا جہاں پر انسان کی نظر پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پہنچا تھا اللہ حقبہ اب یہاں سے دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہنچایا گیا کہاں مسجد اقسا وہاں پر ایک لاکھ کم و بیش چوبیس ہزار امبیا رسول اللہ علیہ السلام کی استقبال یا کمیٹی تھی وہ کس کے استقبال کے لیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب نے بلایا اپنے پاس ایک دفعہ بلایا اور اس شام سے بلایا لوگ بھی بلاتے ہیں کوئی حلوے کی تھالی پر بلاتا ہے تو کوئی گھنگرو کی جھنکار پر کوئی چمٹے کی تال پر اور کوئی تبلے کی تھاپ پر اور پھر بلا کر جوتے لہرا کے جھنڈے پر استقبال کرتے ہیں سرکار کی آمد مرابا جوتے دکھا دکھا کے سرکار کی آمد مرابا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا تو اس شام سے بلایا کہ ایک لاکھ کم بیچ چوبیس ہزار امبیال وسلم اسلام کی استقبال یا کمیٹی بنائی وہ استقبال کے لیے وہاں مجد. صحیح مسلم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے وہاں انبیاء کی امامت کی سب انبیاء مقتدی بنے میں ان کا امام بنا اللہ اکبر اب یہاں پر برا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب السلام نے باہر وہاں باندھا جہاں سب انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے تو وہاں پر باندھا ان مسجد میں داخل ہوئے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ان کو نماز پڑھائی اللہ اکبر اب یہاں دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر علی سلیہ السلام تک تمام انبیاء روس علیہ السلام موجود ہیں اب ان کی روحیں آئیں یا ان کے جسم آئے نعرات کی پوری رات ہی موضا ہے چونکہ اس لیے رب نے پہلے فرما دیا یہ کام ہی زبان کا مخلوق میں سے تو کسی کا یہ کام ہی نہیں اور رب چاہے تو پتھر کو بھی بولنے کی قوت دے دے رب نے خود فرمایا سب ما اللہ فرد آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو اس کی تسبیح جانتے نہیں رب ان کی زبان جانتا تو اب اس سوال کی گہرائی میں جانا ہی نہیں چاہیے کہ جی علیہ السلام کی روحیں آئی تھیں یا وہاں پر ان کے جسم پہنچے تھے روح بمائے جسم تھے صرف جسم تھے صرف روحیں تھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا خبر کا ذریعہ سچا ہمارا اس پر ایمان اور اللہ کے لیے روح بما جسم لانا بھی مشکل نہیں اللہ اکبر اسی طرح قیامت والے دن مردہ انسانوں کو قبر سے اٹھا کر جو مٹی میں مل چکے تھے زندہ کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں اسی طرح سے امبیان اسلام کو وہاں لانا بھی اس کے لیے مشکل نہیں اب آ یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت آپ نے کرائی یہاں پر عزیز میاں قوال جو شراب کے نشے میں دھت تھا اس نے اللہ اکبر قوال عربی لغت اٹھا کر دیکھیں قوال کہتے ہیں اس شخص کو جو بہت باتونی ہو سرابی میں لباڑیا یہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی اس کی اور بڑی بےتکی باتیں اس کو کہتے ہیں قوال تو یہاں قوال کو قوالی شریف یعنی لباڑ شریف اللہ اکبر دیکھیں پتہ ہی نہیں ہے معنی کیا ہے اس چیز کا تو اب وہ تو تھا نشے کے شراب کے نشے میں دھو کے پہلے کہتا میں شرابی شرابی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اللہ اکبر اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں مسجد اقسام میں پہنچے تو اب اللہ اکبر بوق سجدہ نبی وسلم امام بنے تو آپ بوق سجدہ اللہ اکبر عیس علیہ السلام کا سار یاہی علیہ السلام کے قدموں میں یاہی علیہ السلام کا سر ذکری علیہ السلام قدموں میں ذکری علیہ السلام کا سار سلمان اسلام کے قدموں میں ان کا سر سار داود السلام قدموں میں اور ان کا سر اس طرح چلتے چلتے آدم علیہ السلام کے قدموں میں اور آدم علیہ السلام کا سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اتنے سر سجدے میں جائیں تو ایک محمد بنتا ہے اللہ جانے کو ان کا اللہ جانے کو. اب وہ تو بےچارا شراب کے نشے میں تھا اس کو کیا پتا نماز میں صف جو ہوتی ہے وہ شمالا جنوبن بنتی ہے یا اس طرح لمبائی شرکن گربن بنتی ہے اس کو تو نشے کے دھوت میں میں تھا پتہ ہی نہیں چلا اور لوگوں نے عقیدہ بنا لیا واقعی جی واقعی کیا کمال کی بات کہے کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ان نمانا بشر صحم اللہ فرماتا ہے نبی السلام فرماتے میں تمہاری طرح بشر ہوں وہ کہتا ہے پتنی کون سا بشر ہے یعنی رب کی بات ہی نہیں مانی قرآن کی بات ہی نہیں مانی نبی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا آنا باشر آنا باچر ان اور کہتے نہیں نبی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی بات نہیں مانتا قوال کی لواڑی کی بات مان لیں گے قرآن کی اور نبی کی بات نہیں مانیں گے پتہ نہیں اللہ جانے کون بچرا کس بچر کی بات کیا قرآن نے قرآن لا جانی بات کرتا ہے قرآن فضول کلام ہے قرآن تو وہ کلام ہے جس کا اللہ نے چیلنج کیا ساری دنیا کے جنات انسان مل جاؤ اس قرآن جیسا قرآن تو لاؤ دس صورتیں لو ایک صورت لو فاتو بھی صورت میں مجلی اور وہ کہے پتہ نہیں اللہ جانے کون بچا یا تو قرآن سے وہ آتے نکال دیں تو نبی اکانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملا اس لیے امام الانبیاء کہلائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آدم علیہ السلام کو ہمت نہیں ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مسلح پر آتے نور علیہ السلام کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلح پر آتے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسا علیہ السلام تک کوئی بھی نبی اور رسول علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مسلح پر نہیں آئے ابو بکر صدیق رضی رضلا تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے حجرہ مبارک میں تھے فرمایا لوگوں ابو بکر رضی اللہ بکرضوں کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افاقہ ہوا عباس رضی اللہ تعالی انہوں چچا ہیں علی رضی اللہ تعالی انہوں اللہ داماد بھی ہیں اور چچا کے بیٹے بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے کندھوں پر ہاتھ مبارک رکھ کے پیر زمین پر نقاحت کمزوری کی وجہ سے گھسیٹتے ہوئے مسلم نبی میں نماز کے لیے آئے ابو رضی اللہ تم نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکے رہو رکے رہو وہ رکے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ابو بکر رضی اللہ تعلق مکبر بن گئے نماز کے دوران ہی انہوں نے امامت چھوڑ دی سلام جب پھیرا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر میں نے جب تمہیں روکا کہ مسلح نے چھوڑ کیوں چھوڑا رض کیا لکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ موجود ہوں وہاں ابو قحافہ کے بیٹے میں ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے ابو قحافہ کے بیٹے میں ضرورت نہیں کہ وہ مسلح پر کھڑا رہ سکے حالانکہ یہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر نماز شروع ہونے سے پہلے امام سے بڑھ کر کوئی عالم ہے متقی پرہیزگار ہے اس کا استاد ہے شیخ الحدیث عالم دین ہے اس وقت تو ہے کہ چلو مسلح چھوڑ دے اور اس کو ترجیح دے اور اس کو مسلح پر آنے دے لیکن اگر نماز شروع ہو گئی ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نماز توڑ کر اس کو مسلح پر لے آ لیکن اس کے باوجود ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں انہوں نے مسلح چھوڑ دیا اللہ اکبر تو جہاں ایک لاکھ کم و بیس چوبیس ہزار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہ ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے میں راج والی رات مسجد اقسا میں امامت کے لیے مسلح پر آنے کی جہاں پر ابو فکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلح چھوڑ دیا وہاں پر کیا خیال ہے ادھر عقیدہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے یہاں موجود ہیں جمعہ کی نماز ختم ہوگی تو کھڑے ہو کر سلاد بھی پڑھنا ہے چونکہ سرکار موجود ہے اور پھر جب نماز کا ٹائم ہوا ہے تو سرکار کو مسلح پر کھڑے کرنے کی بجائے خود مسلح پر آ گیا جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی ضرورت نہ ہوئی ابو بکر صدی گ ضلعت ان کی ہمت نہ ہوئی اللہ اکبر وہاں یہ عقیدہ بھی رکھے نبی موجود ہیں پھر مسلح پر بھی خود آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دامتی نہ دے اس سے بڑھ پڑ کے گستاخی گز ہو سکتی تو ایک تو عزیز قوال کی گپ تھی اور ایک یہ گستاخانہ عقیدہ تھا ہم ان دونوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں ہم وہ مانتے ہیں جو اللہ کا قرآن کہتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں سے جب فارغ ہوا تو میرے سامنے دو برتن پیش کیے جب علیہ السلام ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی عرض کیا ان دونوں میں سے آپ کو ایک نوش فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دودھ کو پسند کر لیا جب علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند کیا کیونکہ یہ دودھ انسان کی فطرت میں ہے پیدا ہوتا ہے یہ دودھ اس کی خوراک ہوتی ہے اور اگر شراب کو آپ سلیکٹ کرتے آپ کی امت ساری گمراہ ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شراب کو پسند نہیں کیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کھانے پر اس دعوت کو کبھی بھی قبول نہ کیا جائے جس دعوت کے بارے میں پتہ ہو وہاں شراب رکھی جائے گی وہاں پر جانے کہ دعوت ہی قبول نہ کرو جاؤ ہی نا اس وہاں پر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم کو پسند کریں گے گانے بجانے کو پسند کریں گے شراب کا نام بدل کر اس کو استعمال کریں گے اللہ اکبر اور رات کو سوئیں گے انسان صبح بندروں اور خنزیروں والی شکلوں میں اٹھیں گے اس لیے اس چیز سے اللہ اکبر دور رہنا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ان پر آئے تو میں اس کی لپیٹ میں نہ جاؤں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ہی قبول نہیں کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ عصل نے فرمایا اس کے بعد حدیث میں الفاظ ہے جب السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان پر لے گیا بلاگل بھی کمال ہی نہیں اللہ کے حکم سے جب اللہ السلام ہاتھ پکڑ کے لے گئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر جب پہنچا آسمان دنیا پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا یہ نہیں کہ جو مرضی آتا جاتا رہے باقاعدہ دروازہ چوکی پارا ناکے لگے میں پورا اسکورٹی کا نظام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلطان صنفر میں علیہ اسلام دروازہ کھٹ کھٹکھٹایا پوچھا گن من دکل باب جی کہا جبراہیل کون ہے آپ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلایا گیا ہے جی بلایا گیا دروازہ کھل گیا پوری آئیڈینٹی طلب کی گئی شناخت ہوئی ہے پھر دروازہ کھلا ہے یہ نہیں کہ جس کا مرضی ہم اوکے لاتا رہے جاتا رہے ہمزاد آتا رہے جاتا رہے اسمان کے دروازے کھلے نہیں باقاعدہ جبرسلام سید الملاکا ہو کر کے گئی اس کی بھی آئیڈینٹٹی طلب کی جاتی ہے تب دروازہ کھلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان انہوں نے کہا عالن وسعال المرحبا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام اللہ سے دعا سلام ہوئی انہوں نے برکت کی رحمت کی دعا دی خوش عالن وسال المرحبہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ موجود تھے بائیں طرف بھی تھے جب وہ دائیں طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے بائیں طرف دیکھتے تھے, دیکھتے تھے تو روتے تھے میں نے پوچھا جیب علیہ السلام یہ دائیں کون ہیں اور بائیں کون ہیں؟ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دائیں طرف آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جانے والی ہیں ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں بائیں طرف آپ کی وہ اولاد ہے جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کو دیکھ کر روتے ہیں کہ یہ میری اولاد جہنم میں جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں سے دوسرے آسمان پر پہنچے وہاں بھی اسی طرح آئیڈنٹٹی طلب کی گئی دروازہ کھلا وہاں پر یا, یا علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہاں ان سے دعا سلام ہوئی انہوں نے اہل وسال المرحبا کہا تیسرے آسمان پر پہنچے دروازہ کھٹ کٹایا گیا آئیڈنٹٹی طلب کی گئی وسال المرحبا کیا گیا اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی فرمایا نبی صلی اللہ وسلم نے دنیا کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا دنیا کا آدھا حسن سعید وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں سے پھر چوتھے آسمان پر پہنچے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر موسی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسی علیہ السلام سے مل کر جب میں روانہ ہو رہا تھا موسی علیہ السلام رونے لگے پوچھا گیا کیوں انہوں نے کہا الاح یہ میرے سے بعد میں آئی یہ پیغمبر صلی اللہ علام میں ان سے پہلے آیا لیکن ان کی امت سب سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی میری امت بنی اسرائیل کی نسبت میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت پیچھے رہ گئی ان کی امت آگے نکل گئی وہاں روانہ ہوئے ساتویں آسمان پر پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما وہاں بیت المامور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیت اللہ کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر بیت المامور ہے معامور کا مانا بھرا ہوا بیت المامور بیت گھر کو کہتے ہیں معمور بھرا ہوا بھرا ہوا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستر ہزار فرشتے ایک وقت میں اس میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں وہ فارغ ہو کر جاتے ہیں پھر دوسرے ستر ہزار آتے ہیں جو ستر ہزار کا گروہ ایک دفعہ عبادت کر کے جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا اتنی تعداد ہے فرشتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفرما وہاں بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کر ابراہیم سلام بیٹھے ہوئے تھے ان سے دعا سلام ہوئی اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرما مجھے سدرت المتحال لایا سدرت المنتہا سدرا عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں منتہا انتہا کی اللہ اکبر وہ اللہ کے علم ہے کیسا ہے نبی صلی اللہ عصلم فرمایا اس کے پتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاتھی کے کان کے برابر اور اس کے جو بیر ہیں اس کا پھل وہ مٹکے کے برابر حجر کے علاقے میں مٹکے بنائے جاتے ہیں فرمایا ان مٹکوں کے برابر اس کا پھل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اوپر ایسی تجلی ڈالی جا رہی ہے اس تجلی پر دیوانہ وار سونے کی تتلیاں اس کے اوپر گر رہی ہیں اور اتنا حسن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مخلوق اس حصن کو بیان کر ہی نہیں سکتا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی طرف سے جو احکام آتے ہیں سدرت اور منتہا پر وہاں سے آگے فرشتے وصول کرتے ہیں اور یہاں سے نیچے جو امار جاتے ہیں شدرت اور منتہا پر وہاں سے آگے پھر اللہ کے دربار میں آگے پیش ہوتے ہیں یعنی یہ وہاں پر ایک سٹاپ لائن بنی ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت لایا گیا جنت کی سیر کی میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی میں نے ہاتھ ڈالا اس کی مٹی کستوری کی تھی کستوری مشک ہرن جو ہے اللہ اکبر یعنی کستوری اتنی خوشبودار کہ دنیا میں تو اس خوشبو کا تصور ہی نہیں ہو سکتا اور موتیوں کے بنے ہوئے گنبد اس کے کنارے تھے اور اتنے خوبصورت ایک ایک موتی کا گمبد اور ایک موتی کا اندر کا جو یعنی خولدار اس کا محل ہے خیمہ اندر سے ساٹھ میل اس کا کتر ہے اور وہ ہے ایک ہی موتی کا یہ نہیں کہ بہت سے موتی رکھ کر بنا دیے گیا میں نے پوچھا جبیل یہ کون سی نہر ہے عرض کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہر کوسر ہے قیامت والے دن یہ آپ کو ہی ہینڈ اوور کر دی جائے گی اور آپ نے اپنی امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی تابے داری کی اور شرک نہیں کیا ان کو آپ نے ان سے ہا جام ہر بھر کا پینے کی اجازت دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام ہجمعین کے محلات دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر اللہ اکبر پھر مجھے جہنم کا نظارہ کرایا گیا جہنم کے اندر وہاں پر نظارے کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا پھر میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی یعنی فرشتے اللہ رب عزت کے آکام جو آتے ہیں ان کو پھر وہ کہ جس جس کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی لکھتا ہے نا اپنے پاس تو وہ جو لکھتا ہے ان قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی وہ بھی میں نے سنی اور پھر اللہ رب عربت سے گفتگو ہوئی نبی یہ کانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی نے مجھے تین تحفے عطا کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالی کو دیکھا اما اماشا صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں جو شخص یہ تین باتیں کہے وہ جھوٹا ہے جو شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے وہ اس نے جھوٹ بولا جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو مراج والا دیکھا اس نے جھوٹ بولا اور جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات دین کی چھپا لی تھی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس شخص نے بھی جھوٹ بولا آپ کو جو اللہ نے دیا آپ نے سب تک پہنچا دیا کوئی بات دین کی چھپائی نہیں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے مہاراج وراز اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا فرمایا میں کیسے اس کو دیکھتا ہجاب ہوں نور اس کا پردہ نور کا تھا رسول اللہ, اللہ فرما صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنا وہ پردہ نور والا ہٹا دے اس کے چہرے کے انوار سے پوری مخلوقات راک ہو جائے جل کر اس سے معلوم اللہ نور نہیں ہے نور اس کا پردہ ہے نور نہیں ہے چونکہ اگر وہ نور کا پردہ ہٹا دے و نور کے الفاظ ہیں اس کا پردہ نور کا ہے اگر وہ پردہ ہٹا دے اس کے چہرے کے انوار سے پوری جل کر راک ہو جائے اس لیے اللہ حزت نے اللہ اکبر وہاں پر گفتگو ہوئی ہم کلام ہوئے لیکن دیدار نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے نے جنتی کو جنت میں آلہ ترین نعمت ملے گی کہ اللہ کا دیدار عطا ہوگا کیونکہ وہ یہ جسم ہوں گے ہی نہیں وہ تو ہوں گے ہی جنت والے جسم کیونکہ یہ دیکھیں یہ جسم کھاتا پیتا ہے تو پھر نکالتا بھی ہے لیکن وہاں پر جو جسم ملیں گے جو کھاؤ گے پیو گے ڈکار آئے گا خوشبودار سب کچھ ایسا جو پیئیں گے پسینہ آئے گا موتیوں کے قطرات کتنا خوشبودار یہ نہیں کہ سمے لائے گی اللہ خوشبودار اور مشروب ہزم اور دنیا والے جسم تو ایسے ہیں نہیں توخل کے جدید وہ تو تخلیق ہی نہیں ہوگی ان پر نہ نیند ہوگی نہ ان پر موت ہوگی اس جسم پر موت ہے اس جسم پر نیند ہے اس جسم پر بھوک ہے پیاس ہے سب کچھ ہے اور یہ یاد رکھیں جنت میں جو کھانا پینا ہے بھوک پیاس دور کرنے کے لیے نہیں ہوگا وہاں پر تو ہوگا صرف لذت کے لیے انجوائے کے لیے اس کو بھی چکھ لیں اس کو بھی کھا لیں پیٹ بھی نہیں بھرے گا یعنی جتنا کھا دو جہاں تو یہ چیز بڑی مزدار پکی ہے لیکن اب کیا کریں اب گنجائش بھی نہیں پھکی کی بھی گنجائش نہیں رہی آ ہاضمے کی گولی کھا لیتے اتنی بھی نہیں رکھی لیکن وہاں پر لذت ہی لذت ہے ولا کمفیا ما تشتحی انفزکم ولا کمفیا ما تداؤن جو چاہو گے ملے گا جو مانگو گے ملے گا کیوں نز من غفور رحیم غفور رحیم رب آج میزبان ہے تم اس کے مہمان تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں سے اللہ حب عزت نے مجھے تین تحفے دیے تین تحفے سب سے پہلا تحفہ پچاس نمازیں آپ کی امت پر فاص کر یعنی آپ تو آئے اتنا سفر کیا اللہ نے کرایا اور یہاں پر آئے آپ کی یہ مراج ہے لیکن اللہ نے مہربانی کی اپنے بندوں کو دن رات میں پچاس دفعہ معراج کی سعادت دے رہا ہے نماز کو چٹی نہ سمجھے نماز مومن کے معراج ہے کیونکہ جب بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ اللہ مجھ سے بات کرے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے اللہ اس سے بات کر رہا ہے یا یو الناز یا, یا ال اہل کتاب یا بنی ذرائع جو بھی انسان ہے اسے بات کر رہا ہے نا بات اور اگر بندہ چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں وہ نماز میں کھڑا ہو جائے نماز میں اللہ سے بات کرتا ہے یا گن آپ دو یا گنسین عہدینسرات السلیم دعائیں مانگ رہا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ اتحیات اللہ دروس بھی کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے یہ رب سے بات کر رہا ہے اور جب نماز بھی پڑھ رہا ہو اور قرآن بھی پڑھ رہا ہو تو بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے اللہ اس سے بات کر رہا ہے سدرت ان کہا پر کیا ہوا نبی سسرم اللہ سے گفتگو کرے اللہ ان سے گفتگو کر رہا ہے ان کو سفر کرایا گیا اور وہاں پر مہراج ہوئی اللہ اکبر اور مومنوں کے لیے اللہ اکبر دن میں دن رات میں پچاس دفعہ معراج کی اللہ نے شہادت دے دی, دی, دی توحفہ ملا اللہ کے نبی صلاح سے فرمایا سورج بکرا کی آخری آیا جن میں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ربنا لا دعا ان نسینا یہ دعا جام بڑی اعلیٰ دعا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ٹینشن ہے پریشانی ہے کیا کریں ادھر جاؤں ادھر جاؤں, ادھر جاؤں ان مرا ان مرا کین مرا اس وقت یہ دعا پڑھیں ربنا ولا ولا تحمیر علیہ کم اللہ جو میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا مجھ سے نہ اٹھوا جب آرضی کریں گے نا اللہ کو بوجھ اٹھا ہٹا دے گا رب نا فریقہ لینا سبروں سب تقدام استقامت اور ثابت قدمی کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے ربنا اللہ تجے قلوبنا بعد پاتے دا اللہ ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑا نہ ہونے دے رب سے ٹینشن کا علاج رب سے تعلق جوڑنا ٹینشن کا علاج وس نہیں ہے ٹینشن کا علاج موسیقی نہیں ہے یاد رکھیں ٹینشن کا علاج اللہ پر کامیڈین کامیڈین ایکٹر نہیں ہے ٹینشن کا علاج اللہ سے رابطہ ہے اللہ ذکر اللہ حتف مین خبردار اللہ کے ذکر میں اس سے تعلق جوڑنے میں دلوں کو اطمینان ملے گا اور اطمینان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ سورہ بکرا کی آخری آیتیں رات کو پڑھ کے سوتا ہے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی حفاظت کے لیے یہ دوسرا توحفہ تیسرا تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات فیصلہ کر کے بتا دیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا اس کو میں جنت ضرور بھیجوں گا گناہ کبیرہ کیے ہیں اس نے اگر عقیدہ توحید والا ہے میری مرضی جہنم میں سزا دے کر پھر جنت بھیجوں اور اگر میری مرضی ویسے معاف کر کے جنت بھیج دوں لیکن جائے گا جنت ضرور لیکن جس نے شرک کیا اس کی معافی نہیں ہے. یہ فیصلہ بھی میرا آج رات ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آیا جب ساتواں آسمان کراس کر کے چھٹے آسمان پر پہنچا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کیا ملا میں نے بتایا کہ تین توحفے دی اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کے باقی تو ٹھیک ہے یہ پچاس نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی میری امت بنی اسرائیل کا میں نے بڑا تجربہ کیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغائب ہے حقیقت ہے بات یہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسل کے دل میں یہ بات ڈال دی ہوگی اللہ اکبر کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر ان کی امت نے آخرکار بڑی مصروفیت والی زندگی بسر کرنی ہے ان کے لیے لڑکیوں سے دو دو گھنٹے کے پیکج کے لیے تو بڑا ٹائم ہوگا گفتگو کرنے کے لیے پارکوں میں جوتیاں گھسانے کے لیے بڑا ٹائم ان کے پاس ریچھ کتے کی لڑائی ہو اللہ ہوا. کہیں ملنگی آیا ہوا ہے کہیں اللہ نصیب و لال آئی ہوئی ہے کہیں وہ وہاں پر بھرپور سارا سارا دن لگا دیں گے وہاں پر کیبل پر بیٹھنا ہے انہوں نے آخر نیٹ کیفے میں جانا ہے اللہ اکبر انہوں نے بہت سی مصروفیات ان بچاروں کی لیکن اللہ یہ نماز نہیں پڑھ سکے تو اللہ نے مہربانی کر دی علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا آپ سے مارش کریں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی آپ جائیں ریاض کروائیں آئے اللہ رب الز سے درخواست کی اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں معاف کر دی نہیں پڑھ سکیں گی پنتالیس نمازیں اللہ اکبر یعنی پچاس نمازیں ہوتی اندازہ لگائیں ادھر آج نماز پڑھ کے گئے گھر پہنچے آزان پھر ہو گئے پھر گائیں, پہنچیں, ہو گئے گھر ابھی پہنچے آزان ہوگی پچاس پر کریں نا تقسیم یعنی چوبیس گھنٹے ہیں تو کتنا ہو گیا جی ہر آدھے گھنٹے بعد ہوگی نماز اللہ حقب پھر بھی اڑتالیس ہوتی ہیں دو پھر رہتی ہیں تو آدھے گھنٹے سے بھی کم ابھی تک سے فارغ ہو کر گئے اور پہنچے ہیں تو پھر واپس آزان تو, تو اسی کام میں لگے رہتے ہیں. اللہ بھائی مہربان ہے بھائی. اسے نے اپنے بندوں پر مہربانی کی پینتالیس ہوئی پینتالیس کے پھر انہوں نے سفارش کی کہ پھر کمی کروائیں چلتے چلتے آخر کار پانچ ہو گئے انہوں نے پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امر یہ پانچ بھی نہیں پڑھ سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بار بار جاتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی کہ آپ کی امت پڑھے پانچ نمازیں میں رب اجر پچاس کا ہی دوں گا میرے ہاں نیکی کا کم از کم اجر دس گنا ایک نماز پڑھی گویا یا دس نمازیں پڑھیں کیونکہ میں نے جو پہلے سے لکھ دیا ہے پچاس نمازیں اجر اسی طرح اب بات یہ ہے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں کاش احکاش علیہ السلام کی بات مان لیتا نا نبی صلی السلام ہاں جی یہ پانچ سے بھی جان چھوٹتی اللہ اکبر بات یہ ہے کہ بلڈنگ ہونا اس کے نماز کیا ہے فائیو پلر آف اسلام اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور رکن کس کو کہتے ہیں ستون کو کہتے ہیں اب یہ پانچ ارکان ایک ستون موٹا ہے یا پتلا ہے ایک ستون جو ہے وہ اللہ اکبر اس کی موٹائی کم کر کے اس میں اگر مضبوطی زیادہ ہو مٹائی کم کر دی کی جا سکتی ہے کہ یہ مثلا یہ پچاس انچ مٹائی کا ستون ہے اس کو پانچ انچ کی موٹائی کر دیں لیکن اس میں مضبوطی اتنی رکھ دی جائے جو پچاس انچ والے کی طاقت ہو اس کے اندر یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر پلر ہٹا دیا جائے عمارت دھرام سے گر جائے گا تو اللہ سبحان تک یہ مہربانی کی کہ پچاس نمازوں کی بجائے پانچ کر دی لیکن ختم نہیں کی چونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مکہ مکرمہ پہنچا صبح بڑا مغموم بیٹھا تھا ابو چاہل میرے پاس سے گزرا کہنے لگا آج کوئی نیا پروگرام سوچا ہوا ہے آج کوئی نئی بات ہے دشمت تھا نا اس کو تو بس کوئی سٹینڈ چاہیے تھا روپگنڈا کرنے کے لیے آج کوئی نئی بات ہے نبی صدر سے فرمایا ہاں وہ کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج میں مسجد آرام سے مسجد اقسا اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے رات کے کچھ اس میں آیا آنکھیں پھٹ گئیں اس کی واقعی اس نے جٹھلایا نہیں ٹریپ کر رہا تھا کہنے لگا آپ یہی بات اپنی قوم کے سامنے کہیں گے آپ وسلم فرمایا ہاں کہوں گا بھاگتا گیا ڈھول اٹھایا گلے میں ڈالا لوگ آؤ ذرا بات سنو ایک نئی بات سنو مقصد یہ تھا کہ اپنے طور پر سوچ رہا تھا کہ سب میں آپ کو بدنام کروں گا لو جی یہ بات بھی سنو اب چالیس راتیں لگتی ہیں مسجد آرام سے مسجد اکثا تک جاتے ہوئے اور یہ فرما رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں اتنی لمبی سیر کر کے بھی گئے اب لوگ آ گئے, قبیلے والے ہاں جی کی کیا بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھے اللہ نے سیر کرائی میں پر بلایا کہاں سے کہاں تک روٹ بتا دیا کہنے لگے آپ نے مسجد اکشا دیکھی فرمایا ہاں میں نے دیکھی اچھا اس کے کڑیاں کتنی تھی شطیر کتنے تھے وہ کتنا تھا وہ کتنا نبی صلی اللہ سنفرما میں حتیم میں کھڑا تھا صحیح مسلم حدیث ہے میں حتیم میں کھڑا تھا لوگوں نے سوال کیے اب جو شخص رات کے کچھ حصے میں اتنا سفر طے کر کے جا رہے ہیں اب وہ گزر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے وہ یہ نہیں گنے گا پنکھے کتنے ہیں بلب کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں وہ یہ تو نہیں گنے گا اب انہوں نے ایسے ایسے سوال شروع کر دیے رسول اللہ صلی اللہ بڑا مغموم تھا کہ اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے وہ سوال پوچھتے گئے میں جواب دیتا گیا وہ پوچھتے گئے میں جواب دیتا گیا اللہ اکبر اس کے بعد کہنے لگے یہ جو آپ کا دعویٰ ہے نا دعویٰ تو ہم نہیں مانتے لیکن, کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا لیکن بیت المقدس کے بارے میں جو باتیں گئی وہ بالکل پرفیکٹ سوفی سے صحیح کہی اب ابو جال بھاگا بھاگے گیا ابو بکر صدیق یہ تو تھی نا کافروں کی بات ابو بکر صدیقی گزلہ تو عنہ کو ملے ان کا ابھی ابو بکر صدیقی گلام نہیں ملا تھا ان کو ابو جہل کہنے لگا ابو بکر نئی بات سنی یہ بتا مسجد حرام سے مسجد اکثر تک کو رات کے کچھ حصے میں جا سکتا ہے اچھا چالیس راتوں کا سفر ہے کون جا سکتا ہے اچھا آسمان دنیا سات آسمان واپسی رات کے کچھ حصے میں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا اس نے کہا آج کام پکا ہو گیا آج ابو بکر کو نبی سے جدا کر دوں گا کافر جدا کرتے تھے رب جوڑتا تھا پوچھنے لگے وہ کیا تھا کون ہے کہنے نئے پاس اب پکے رہنا آپ ذرا جس کا کلمہ پڑتا ہے نا تم انہوں نے یہ بات کہی ہے ابو وقت رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا فرمایا او مکہ کے لوگ او ابو جا تو بھی کان کھول کے سن لے مکہ والے تم بھی سن لو مسجد حرام سے مسجد اکثر سات آسمان اور رات کے کچھ حصے یہ سفر کوئی شخص نہیں کر سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے لیکن اگر یہ بات میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے سورج ختم ٹکڑے ہو سکتا ہے چاند کی چاندنی ختم ہو سکتی ہے آسمان ٹکڑے ہو سکتا ہے پہاڑ ریزہ ہو سکتے ہیں لیکن میرے محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی میں سب سے پہلے اس پر ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انت صدیق جب سارے لوگ جٹلا رہے تھے سب سے پہلے ابو بکر, تو نے میری تصدیق کی یہ صدیق اس دن وہ لقب ہو اس واقع معراض سے اللہ اکبر ہمیں جو عقیدہ کے سبق ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغائب ہوتے اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ نشانیاں دکھانے کے لیے نہ بلاتا آپ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ جنت کیسی ہے جہنم کیسی ہے آسمان کیسے ہیں انبیاء امبیا کہاں کا پہلے سے ہی پتا تھا ایک دوسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں اگر ہر جگہ موجود ہوتے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار ہوتا ہے کیونکہ معراج نام ہی اسی بات کا ہے مسجد حرام سے مسجد اقسہ اور مسجد اقسہ سے اللہ آسمان اللہ حربت سے ملاقات تک یہ ساتوں آسمانوں کی سیر اس کا نام یہ جانے اور آنے کا نام ہے اگر آپ مسجد حرام میں بھی ہیں مسجد اقسہ میں بھی ہیں پہلے آسمان پر بھی ہیں دوسرے چھٹے ساتویں آسمان پر بھی ہیں صدر تو پر بھی ہیں پھر مجھے بتائیں گیا کون اور آیا کون آپ تو پہلے سے ہر جگہ موجود ہے پھر یہ جانا اور آنا کیسا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہوتے آپ کے واقع میرا جو قرآن ادیس سے ثابت اس کا انکار ہوتا ہے اللہ اللہ سے دعا ہے اللہ میں سمجھ عمل توفیق پتا فرمائے عقیدہ کی صلاح فرمائے اور یہ بات کہ اس سب کے باوجود بھی ہی بندہ بندہ رہا مابود نہیں بنا محبود معبود رہا وہ بندہ نہیں بن گیا یہ نہیں کہ اللہ اکبر اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی کی طرف گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رب میں حل ہو گئے رب اور وہ ایک ہو گئے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ الگ ہے بات ایک ہے باخود الحمد الحمدللہ إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير لحديث كتاب الله واخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار